شیف محترم کا تعلق مشہور معروف شہر حیدرآباد سے ہے اور شیخ محترم نے عالم اسلام کی مشہور ترین یونیورسٹی سب سے عظیم الشان یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یعنی مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہے الحمدللہ اور وہاں سے فراہم کے بعد ایک عرصہ دراز سے جدہ شرح جدہ دعویٰ اسلامک دعویٰ سینٹر میں توحید و سنت کی داع و تفریح اور منہ سلف کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ شیخ محترم بہت ہی مایا ناز قطیب ہیں شعلہ بام شعلہ بیا مقرر ہیں شیخ کا جو انداز خطابت وہ بہت ہی عمدہ ہے انداز بیان بہت ہی دل نشیں ہیں اور جو اسلوب کلام ہے وہ بہت ہی نرالا ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کی زبان اور بیان میں غذب کی تاثیر اور دلکشی رکھی ہے شیخ محترم اپنی بات کو دلیل برہان زور بیانی اور طلاقت لسانی کی قوت سے سامعین کے دلوں میں اتار دیتے ہیں اور سامعین کے احساسات اور جذبات کو چھیڑ کر عمل کرنے کے اوپر آمادہ کر دیتے ہیں الحمدللہ محترم حضرات اس آخری مجلس میں شعر کا جو عنوان بیان ہے وہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے ایک مشہور شعر کا ایک مصرہ ہے کبھی اے نوجوان سے تدبر بھی کیا تو نہیں یہاں جو حاضرین ہیں ان میں سے نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے اور جو ظاہری طور پہ نوجوان نہیں ہیں وہ بھی نوجوان دل اور نوجوان طبیعت کے مالک ہیں الحمدللہ للہ اور صحت محترم بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں تو اس اعتبار سے یہ موضوع بہت ہی مناسب ہے اور مقرر بھی بہت ہی موضوع ہیں اس کے لیے اور دور حاضر کا بھی تقاضا ہے یہ دور جو بہت ہی پرفطن پراشف پراشو دور ہے اور مسلم نوجوان دینی عملی فکری اور منہجی بے روی کے شکار ہیں تو اس کے مد نظر ضرورت محسوس کی گئی کہ اس طرح کا موضوع بھی رکھا جائے تو اس لیے شیخ موصوب شیخ محترم کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے ہم شیخ محترم سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ اپنے موضوع کی وضاحت کریں اللہ عمر دیں متارین رضاکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور باتوں میں مصروف ہیں تو انہیں اندر لے کر آئیں گزر اللہ وغیرہ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 يا إّه الذيِينَ آمنُاتَفُ الله حَقَ قافهِ وَلا توتُنَّ إِلَّا وَثُم مُسلون يا إِّهنَّ تُتبُ رَبَّكُم ال الذي خَلَقَكُمْ مِن ننفسس وَاحد وَخَلَق منِنهَا زَوجَهَا وَوبَََّ منِنْهُ م رجالًا كات وَنِساع وَالاتقُ الذي كَسَلونَ بهِه وَحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا فقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل إنهم كثية آمنوا بربهم فازدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا وقال عز وجل وجاء من أخصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين الله عليه اللہ تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری و باطنی عبادت ایک اللہ از وجل کے لیے ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق اور سچا معبود ہے اس کے سوا کوئی ذات کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق اور مستحد نہیں ہے سبحان اللہ عبح سبحان اللہ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد پر جن کو اللہ از وجل نے توحید کا دائن شرک کا ماہی بنا کر محبوب فرمایا اللہ مسلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلی براہیم والا براہیم ان کا حمید المجی اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد کما آل ان کا حمید المجید اس کے بعد ذمہ داران پروگرام معزز علماء کرام قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز پیارے بچوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں آج کی آج کے سالانہ اجلاس میں جو مکتب جالیہ جبید کے تحت قائم ہے آج کی جو تاریخ دس ربی الاخر کر چودہ سو چھتیس بجڑی مجھے جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نوجوانوں سے متعلق ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے جو ایک شعر سے محفوظ ہے جس کا ذکر ابھی ہمارے محترم شیخ نے کیا ہے میں معذرت کے ساتھ بتاؤں شیخ محترم نے محبت میں کچھ زیادہ میرے بارے میں بول دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں موضوع کا حق ادا کروں اور ایک ایسی بات کروں کہ جس کا اثر مجھ پر بھی ہو آپ پر بھی ہو اور ہم سب مل کر کہی ہوئی بتائی ہوئی ذکر کی گئی باتوں پر عمل کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین معذ سامعین موو بڑا حساس مو بڑا اہم ہے اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو تیاری میں کر کے آیا ہوں اس پوری تیاری کو آپ کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے علاوہ عمل کرنے والا مسلمان بنا دے آمین معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو زندگی کا وہ مالک ہے اور یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم کام کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن و انسان اور جن کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور یہاں جو لفظ عبادت ہے تفسیر میں بتایا گیا ہے اس سے مراد توحید ہے کہ خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ عمومی طور پر سارے انسانوں کا بنیادی مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے آپ اور میں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں ایک ہوتا ہے بچپن جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چھونا چاہیے کیا نہیں چھونا چاہیے کیا کھانا کس چیز کو منہ میں ڈالنا چاہیے کس چیز کو منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے کیا حرکت کرنی چاہیے کیا حرکت نہیں کرنی چاہیے اس کی تمیز بچے کو نہیں ہوتی ہے یہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سن شعور کا مرحلہ جب بچہ جو ہے سمجھنے لگتا ہے شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ کی تربیت ماں باپ کے دکھا دکھلانے پر وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ اچھی چیز ہے بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے بیٹا یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جوانی اللہ اکبر جہاں جو ہے انسان کے آوا مضبوط ہوتے ہیں جسم میں خون کی روانی تیزی سے دوڑتی ہے نوجوان یا جوان کہیں یہ زندگی کا بڑا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جہاں لڑکا ہو یا لڑکی ہو رکر ہو یا انسا ہو کچھ کرنے کو جی کہتا ہے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے معاشرے میں ہم تھوڑا ڈفرینٹ ہو معاشرے میں ہم ذرا مختلف ہو ہمیں دیکھا جائے ہم بھی بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہم بڑے ہیں میں بڑا ہوں یا میں بڑی ہوں ایسے الفاظ بھی شاید آپ کو گھر میں اپنے جوان ہونے والے یا نوجوان ہونے والے بچوں کے منہ سے نظر آتے ہوں گے दो दो بالخصوص اگر ان کے چھوٹے بھائی یا بہنیں ہیں تو وہ کہتے ہیں میں بڑی ہوں میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے یعنی اس کو پتا چلتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اب میں جوان ہو چکا ہوں تو یہ جوانی نوجوانی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ اس کے بعد پھر رجول آدمی بنتا ہے آدمی اپنی عمر کو آگے بڑھاتا ہے اس کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے المہم کہنے کا مقصد یہ ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس پوری زندگی کے مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جو انسان کی زندگی پر گزرتا ہے وہ ہے جوانی یا تو اس میں انسان سدھرتا ہے یا بگڑتا ہے اور اس کا بھی دار و مدار جو ہے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ اچھا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد گھر والے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا تو مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی اس کو بنا دیا اس علیز پر غور کریں تو دو اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے پہلی بات کہ بچے جتنے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں جا کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں فطرت سلیما پر پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم جھوٹ یا اس سے پہلے ان کو نہیں معلوم شرک ان کو نہیں معلوم خور. ان کو نہیں معلوم وکاس ان کو نہیں معلوم تقلید ان کو نہیں معلوم برائیاں جھوٹ سود حرام کاری غلط چیزیں بولنا غلط کام کرنا غلط حرکتیں کرنا ستانا تکلیف دینا مارنا قتل کرنا پریشان کرنا گالی دینا غیبت کرنا چغل خوڑی کرنا لوگوں کو تکلیف دینا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینا اپنے ہاتھ پیر کے زبان سے تکلیف دینا یہ چیزیں بچوں کو نہیں معلوم ہوتی بچے فطرت پر پیدا ہوتے فطرت پھر یہ ایک بات نبی علیہ صلاح اسلام کی سبھی سے معلوم ہوتی ہے دوسری بات تربیت کا اثر اب اوا ہوسرانی ہو یہ مجسانی جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے بچے پر اثر اس کا پڑتا ہے یہودی گھر ہے تو بچہ یہودی بنتا ہے اوڑا ہوتا مسلمان نہیں نصرانی گھر ہے تو بچہ نصرانی پیدا ہوتا ہے نصرانی بڑا ہوتا ہے پھر وہ فطرت سے ہٹ کر ایک اللہ ازبل کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے سر کو چھکاتا ہے اس میں اپنے معبود کو تلاش کرتا ہے اس سے اپنا ناطا جوڑتا ہے اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو معلوم ہوا تربیت کا بڑا اہم اثر ہے ہم نوجوان ہیں جوانی اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار کبھی اے کبھی مس... اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے تو کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ یہ مکمل وہ شعر ہے جس کے ذمن میں اس موضوع کو پیش کیا جا رہا ہے میرے محترم سامعین ہم سب وصول ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں اور بالخصوص نوجوان نبی علیہ السلاط اسلام کے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کل مسئول عن یہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے نبی علیہ السلات اسلام کی حدیث میں آپ نے حاکم کا امام کا ذکر کیا فرمایا کہ وہ بھی مشہور ہے امام اور اپنی مسئولیت کے متعلق پوچھا جائے گا نبی علیہ السلات اسلام نے فرمایا کہ والرجل رج آدمی بھی ذمہ دار ہے اور آدمی بھی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا نبی علیہ السلات اسلام نے مزید فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق اس سے بھی باس پروس ہوگی اس سے بھی سوال کیا جائے گا خادم کسی کے یہاں کام کرنے والا کسی کمپنی میں جاب کرنے والا کسی کے یہاں کام کرنے والا وہ بھی اپنے مالک کے سردار کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کل تم راہ کل تم یچے تم سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ اس حدیث شریف میں نبی عل اسلام نے سب کو ذکر کیا اس میں نوجوان بھی آ اس میں بادشاہ بھی آ اس میں گھر کے مرد بھی آ اس میں گھر کی عورتیں بھی آ اس میں کام کرنے والے جاب کرنے والے ایمپلائیز یا موظفین یا کام کرنے والے لوگ بھی آ سب ذمہ دار ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ایک کا۔ اور دوسرا کام اپنی ذمہ داری کو کما کہ ادا کرنا یہ دو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ قیامت کے دن کامیابی ہوگی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا حساب ہم صحیح دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح تو جو فرمائے امام عادل ملک عبداللہ بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا آگے پچھلے ہفتے اللہ رحم فرمائے امام پر اس بادشاہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد عزیز رحمت اللہ علیہ کے اس بیٹے کو کرسی دی توفیق عطا فرمائی انہوں نے اپنی دور حکومت میں جو تقریبا جہاں تک مجھے پتا ہے سال کی دور حکومت رہی ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا امام یہ امام تھے مسلمانوں کے بادشاہ تھے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا, کیا بات ہے دیکھیے ان کی وفات ہو گئی اولاما اس ملک اپنی زبانوں سے ان کے لیے دعائیں خیر کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس ملک کے علماء ان کے لیے دعا دے رہے ہیں ان کی مداح ان کی صنعت ان کی تعریف ان کے گزر جانے کے بعد پیش کر رہے ہیں ایسے بادشاہ جو بادشاہ ہو اپنی ذمہ داری ادا کرے تو یقیناً اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے میرے محترم سامعین میں جو موضوع پر آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے نوجوانوں کی ذمہ داری ہم اگر نوجوان ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اس معاشرے کے اصلاح کے سلسلے میں تو پہلا نقطہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھے معاشرے ہر دور میں بدلتے رہے آج سے چودہ سال پہلے مکہ مدینہ میں جو معاشرہ تھا آج وہ معاشرہ نہیں ہے آج سے پچاس سال پہلے جو معاشرہ تھا آج وہ معاشرہ نہیں ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے دس سال پہلے کا جو معاشرہ ہے وہ نہیں ہے یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ ہمارے ملک کا نہیں ہے ہمارے ملک کا جو معاشرہ ہے وہ کسی اور ملک کا نہیں ہے معاشروں میں سوسائٹی میں مجسما میں فرق ہے سوال کیا اسلام میں بھی فرق ہوگا جیسا معاشرہ ویسے اصلاح پہلے جیسے اصلاح کی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں صلاح ہے صاحب لیکن رحی اللہ نے اپنے معاشرے کی اصلاح فرمائی تو کیا آج ہم چونکہ معاشرہ بدل چکا ہے ان کا معاشرہ الگ تھا ان کا ماحول الگ تھا آج کا ماحول الگ ہے تو کیا ہم اصلاح میں بھی تبدیلی لائیں گے انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح فرمائی آج ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر عمل کرتے ہوئے کسی اور طریقے کو اپناتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے یہ سوال جواب ہرگز کس میں معاشرے اگر سے بدلے معاشرے اگرچہ بدلتے رہیں اصلاح وہی ہوگی اصلاح کا طریقہ وہی ہوگا جو سلف سال نے چھوڑا امام مالک کا اللہ اللہ بیان برماتے ہیں نہیں اسلحہ اس امت کا آخری آدمی اسی طریقے پر اس کی اصلاح کی جائے گی جس طریقے سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح کی گئی ہے اور وہ ہے کتاب و سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح ہوگی نوجوان کام کریں گے معاشرے میں بگاڑ ہے جی ہاں بگاڑ بنیادی طور پر اب اگر ہم غور دو کرتے ہیں معاشرے پر تو تین قسم کا خطرناک بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے جو میں بھی بیان کروں گا ان تو یہ اس بگاڑ کی اصلاح کیسے ہوگی مرمت کیسے ہوگی کیسے ٹھیک کریں گے معاشرے کو نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے کیا قرآن و حدیث کو اپنے طلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر اسی نئے طریقے کو جیسے لوگوں کو پہلے مسجد میں لاؤ جو مسجد میں آئے گا جس کی نماز صحیح تو اس کی باقی ساری زندگی صحیح ہو جائے گی کوئی کہے نہیں ہم پہلے اللہ کے حکومت زمین پر قائم کریں گے اس کے بعد قوموں کی اصلاح ہوگی جب تک قوموں کی اصلاح نہیں ہوگی کوئی کہے گا نہیں پہلے دنیا سے کافروں کو مٹا دو خود بخود اصلاح ہو جائے گی جہاں کافر ملے پکڑو قتل کر دو اسلام کے نام پر تو اس طریقے سے اصلاح ہوگی کوئی کہے گا نہیں جی میرے خیال میں چونکہ آج کا ماحول بدل چکا ہے تو کوئی اور راستہ ہم ہیں تو کیا بیٹھ کر لوگ سوچیں گے غور کریں گے اشتہار کریں گے اس مسئلے پر کہ اصلاح کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہوگی میرے محترم سامعین خواتین ہرگز نہیں اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کتاب و سنت اور سلف سالحم کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ السلاط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے لیے روز قیامت تک ہدایت ہے اس کی روشنی میں اور اللہ کے نبی محمد وسلم کی حدیث کی روشنی میں پھر اللہ کی مراد کو صحابہ کے فہم پر سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو نبی علیہ السلاط اسلام سے سمجھتے ہوئے ایک اور نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث کو نبی علیہ السلات اسلام کے سنتوں کو آپ کے اقوال مبارکہ کو صحابہ کے سمجھ پر سمجھتے ہوئے صحابہ کے بہم پر سمجھتے ہوئے اصلاح کا کام کیا جائے گا یہ بات ذہن میں گئی آئیے معاشرے میں کیا بگاڑ ہے معاشرے میں تین بنیاد تین قسم کا خطرناک بگاڑ ہے جو ماضی میں بھی رہا آج بھی ہے بگاڑ کا طریقہ اگرچہ بدل چکا ہے نمبر ایک عقیدے کا بگاڑ نمبر دو منہج کا بگاڑ نمبر تین اخلاقی بگاڑ سب سے پہلے عقائد کا بگاڑ پہلے عقیدے میں بکا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے اسمو صفات کے بارے میں کیسے عقیدہ ہونا چاہیے رسولوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں ایمان عقیدہ کیسے ہونا چاہیے اس کی کمی معاشرہ آپ دیکھتے ہیں شرکیات اقوال میں شرک افعال میں شرک موجود ہے اور یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اقوال میں شرک اقال میں شرک ہے جو اپنی جگہ ایک لمبی لمبا موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور کرام کو انہوں نے اس موضوع کو وضاحت اس موضوع کی وضاحت میں کوئی کمی نہیں کی ہے کہ شرک کیسے ہوتا ہے شرک کیوں ہوتا ہے اس کے کی اسباب کیا ہیں کیسے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو عقائد میں بگاڑ ہم آج معاشرے کی سب سے بڑی برائی دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق غیر اللہ کو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جہل بدین ہے تلبیس ہے ان کو صحیح دعوت نہیں پہنچائی گئی ہے صحیح باتیں نہیں بتائی گئی ہیں بزرگوں کی محبت کے نام پر نوب اللہ شرک کی دعوت دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس کے اخبار ہیں تو یہ پہلی چیز آج کا نوجوان اگر اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس کے سامنے پہلی چیز عقائد کا بگاڑ جگہ جگہ شرک ہے اور بہت سارے لوگ جو شرک سے بچے ہوئے ہیں افعال میں شرک نہیں ہے عقائد اکوال میں شرک ہے افعال میں نہ ہو لیکن اقوال میں شرک ضرور آتا ہے اور شرک یا عقیدے اپنائے ہوئے نوج بل ڈالے یہ سب سے بڑا معاشرے کا بگاڑ ہے نمبر دو اچھا یہ بگاڑ صرف یہ نہیں کہ انسان کا عقیدہ خراب ہے بلکہ خراب عقیدہ یا غلط عقیدے کی دعوت بھی دی جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں خود کا عقیدہ خراب خود شرک میں ملوث شرک میں مبتلا اور دوسروں کو شرک کی دعوت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کتابوں کے ذریعے کیشٹو سیڑھیوں کے ذریعے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر عقائد کو بگاڑنے کی دعوت دی جاتی ہے عقیدے بگاڑے جاتے ہیں اور اس سلسلے میں پوری کوشش اہل باطن کر رہے ہیں یہ معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا منہج کا بگاڑ منہج کیا ہے ہمارا کتاب و سنت یا تقلید ہے نہیں تقلید منحج نہیں ہے ہمارا ہمارا منہج کتاب و سنت ہے جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا ہے منحج کیا ہے ہمارا قرآن اور حدیث اور صحابہ کا فہم اللہ کی مراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا عام اردو الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی مراد قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ عامن علامی امان بدل کیا مطلب نبی سسلم سے صحابہ نے سمجھا اللہ کے کلام کو نبی صلاحسلم زیادہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پرانی آیات کا مطلب مفہوم مراد محمد صلاح اللہ جانتے ہیں صحابہ نے اسے سمجھا ایک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں آپ کی جو حدیث مبارکہ ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کو زیادہ جانتے ہیں صحابہ لہذا منحص یہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن اور قرآن پر عمل کریں گے حدیث پر عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے صلف صحابہ رضی اللہ کا صحابہ رضی اللہ مجمعین نے سمجھا اور عمل کیا لہذا ہمارا منحج عقیدے میں کتاب و سنت اور صحابہ کا فہم. عمل کرنے میں قرآن اور حدیث اور صحابہ کا صحابہ کا فہم اخلاق میں ہمارا منحج قرآن اور حدیث اور صحابہ کا فہم دعوت میں دعوت دینا ہے اصلاح کرنی ہے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے گھر کے معاشرے کے سسرال کے پڑوسیوں کے دوستوں کے ساتھیوں کے احباب کے عقائد بگڑ چکے ہیں ان کے اب ان کی اصلاح کرنی ہے طریقہ کیا ہے منہج صحابہ کا وہاں کیونکہ یہ دعوت یہ دعوت امن اخسل مسلم یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ دعوت یہ بہت اچھا کام ہے. یہ اسلح تو اس میں بھی منہج صحابہ کا ہو اسی طریقے سے باقی ساری زندگی گزارنے میں معاملات میں طور طریقے میں لین دین میں معاملات میں ساری چیزوں میں ہمارے لیے کتاب اور سنت اور صحابہ کا طریقہ اس من حج میں بگاڑا آپ دیکھتے ہیں تقلید عجیب و غریب پسل خر اس پر بھی بہت سارے دروس ہو چکے اللہ جزائر کر دو اتباع سنت قرآن حدیث پر عمل کرنا یا انما کے اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے خود ان کی تقلید کی جاتی ہے ان کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے ماننے والوں کو تقلید کی دعوت نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو کتاب و سنت پر عمل کرو یہ ہے دین ان کے ساتھ وہ مزدور اول وہ مزر ہے وہ پہلا مزدر قرآن اور دوسرا مزدور حدیث قرآن جو حدیث کی تصویر ہے ان دونوں پر عمل کرو دونوں وحی ہیں یہ چیز عمل کرنے کی ہے تو لہذا ہم آج منہج میں یہ بگاڑ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے عمل کتاب و سنت پر نہیں ہے تو بھائی وہاں اتباع کی دعوت دینی چاہیے ایکت رسول کی دعوت دینی چاہیے یہ ایک مسئلہ تیسری جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے اخلاقی گراوٹ عقیدے میں بگاڑ دوسرا منہج میں بگاڑ یا انحراف ٹھیک ہے تیسری چیز اخلاقی گراوٹ اخلاق میں بگاڑ اس میں بہت ساری چیزیں نمبر ایک اسلام نے جو اخلاق ذکر کیے ہیں آج افسوس کے ساتھ معاشرے میں مسلمانوں کے وہ اخلاق نظر ہیں اسلامی تعلیمات پر غور کیجئے جو اخلاق کے سلسلے میں ہیں سچ بولو اخلاق ہے نا آج سچ مسلمان نہیں جھوٹ بولتا ہے مسلمان حسانی کے لیے جھوٹ بولتا ہے کوئی مداس سے جھوٹ بولتا ہے ارے کیا مزاق سے بولنا جھوٹ مداس اور جھوٹ پر نہ صرف جھوٹ بولا جاتا مشرف ہم دیکھتے ہیں بلکہ جھوٹ کی تربیت کی جاتی ہے فون گھر میں آتا ہے مثال ابا جاگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بچے نے فون اٹھایا فون جس نے کیا اس نے کہا بیٹے ابو ہیں گھر پر بیٹے نے دیکھا کہا آپ کون بات کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں میں فلاں انکل تمہارا بات کر رہا ہوں فاہاں. چاچا بات کر رہا ہوں رحمانجی کوئی بھی ایک نام ہے پوچھتا ہے انکل کا فون ہے برہمان انکل کا یا کوئی بھی جیسے کہ ان کا فون آیا وہ کہتا ہے بولو بابا بزی ہیں ابو بزی ہیں ابو ہم ابو سو رہے بچے کو جھوٹ کی تعلیم دی جا رہی ہے بچہ کیا بولتا ابو کہہ رہے ہیں نی, نہیں کہ ابو سو رہے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے ابو جاگ کر کہہ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں اس کا مطلب یہ صحیح اخلاقی بگاڑ جھوٹ کی تربیت کی جا رہی ہے اب اسکول میں جھوٹ آفس میں جھوٹ مدرسے میں جھوٹ ابھی سے جھوٹ آگے دیکھتے رہیے پورا مسلمان ہو کر زندگی گزار رہا ہے اخلاقی کیا رکھو ملا جھوٹ کی جاتی ہے مزاق سے جھوٹ جائے سے اسلام کس نے فتوا دیا کہاں سے لا لیے مسئلہ ہوئے مزاق سے بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا چلیے یہ جھوٹ اسی طریقے سے حرام دیکھنا نو بلّہ مزار اخلاقی بگاڑ کتنی حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں حرام چیز کیا ہے آپ کو پتا ہے عورت کی طرف دوسری نگاہ حرام ہے گانے دیکھنا حرام ہے فلمیں دیکھنا حرام ہے سیریل دیکھنا حرام ہے میوزک دیکھنا حرام ہے حرام چیزیں عام ہے روشن گھر گھر یہ کچھ برائیاں کیا ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں تو احساس ختم ہو جاتا ہے شراب شراب شرب شرب ہونا ہے حرام ہے نہیں پیتے کہ شراب کیوں حرام ہے اس کا احساس ہے شراب کے شراب حرام ہے ہم نے بھی خاندان میں کبھی نہیں کیا کوئی نہیں ہمارا نہ ہمارا سسرال بے سسرال جو بھی پیتے ہیں گھر میں کبھی شراب نہیں آئی فلم ہے شراب حرام فلم ہے وہ فلم جو حرام ہے وہ حرام نہیں حلال ہے نہیں اس میں کمی ہے نہیں وہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے ایسا خطوہ ہے حرام چیزیں دیکھیے اخلاقی بگاڑ گھر گھر میں نے کہا نا بعض چیزیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ احساس ختم ہو جاتا کہ یہ برائی ہے آدمی کہہ رہا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا سگریٹ ہو تو سب پیتے ہیں فلمیں سب دیکھتے ہیں کیا مطلب سب دیکھتے ہیں تو حلال ہو جائے گی چیز ایک چیز معاشرے میں کسی جگہ شراب بھی عام ہے ایسے بھی ممالک جہاں شرابی پی جاتی ہے لوگ اس کو برا تصور نہیں کرتے اخلاقی بگاڑنے بد اخلاق برے اخلاق نہیں تصور کیا جاتا اس کو وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو پارٹی کا طریقہ ہے بھائی یہ تو محفل کی ایک ادا ہے پینا پڑتا یہ اخلاقی بگاڑی چھوٹی سی دس اسی طریقے سے اختلاف مرد و زن کا ایک اخلاقی گراوٹ ہے نور الب اللہ جو معاشر میں ہم دیکھتے ہیں اختلاف لڑکا لڑکی کا اسی طریقے سے جناکاری نورم اخلاقی بگاڑ معاشرے میں نظر آ رہا ہے سناکاری بڑھتے جا رہی ہے نو اللہ اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے اس کے علاوہ وسائل کا غلط استعمال سوشل میڈیا کا غلط استعمال نیٹ ورک کا غلط استعمال آپ جانتے ہیں یہ بھی اخلاقی بہت بڑا بگاڑ ہے جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے ہر نئی چیز نیا وسیلہ آتا ہے اخلاق نیا وسیلہ آتا ہے کیا مطلب وسیلہ وہ نہیں وہ دن کا وسیلا کو استعمال کرنے کی چیز جیسے بھائی پہلے فیس بک تھا نہیں تھا فیس بک آیا اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا پہلے جو ہے موبائل نہیں تھے فیس بک سے بھی پہلے فون نہیں تھے پہلے آپ دیکھیں آپ کے بچپن میں فون نہیں تھے تو فون ہے بات کرنے کا ایک وسیلہ ہاں ایک دوسرے تک کچھ اپنی خبریں پہنچانے کا کہ وسیلہ ہے ذریعہ ہے تو اس کا غلط استعمال اس کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے غلط استعمال ہوتا ہے تو غلط استعمال اس کا یہ اخلاقی بگاڑ اس کے بعد فیس بک آیا فیس بک میں ایک کے بعد ایک اکڑ وہ فیس بک کی بلائیں تو نویز بلا مداری حدیت حد والا ہارا جب ہے اس کا بہت زیادہ غلط مس یوز جس کو کہتے ہیں غلط استعمال نوجوانوں میں معاشرے میں لڑکیوں میں لڑکوں میں شوہر میں شوہر کا فیس بک اکاؤنٹ بیوی کا فیس بک شوہر کو نہیں پتا فیس بک اکاؤنٹ کا کیا حال ہے بیوی کو پتا ہی نہیں کہ شوہر کے فیس بک کا کیا حال ہے بیوی کو پتا ہی نہیں شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کا فیس بک کا کیا حال ہے یہ کس کس نام سے اللہ نور دنیا میں مشہور ہے کس کس نام سے ایک میں رہ کر مودہ مدال اخلاق کی کا یہ حال ہے یہ بد اخلاق اور یہ بد بد اخلاق اخلاق اور شوہر بد اخلاق کیوں فیس بک کا مس یوز غلط استعمال اس کا اسی طریقے سے پھر دوسری چیزیں بھی آئیں جس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے بعد میں واٹس ایپ بھی آ گیا یہ واٹس ایپ اس سے پہلے بھی کچھ آئی چیز اب واٹس ایپ ہے ہر جگہ یہ تو فری ہے مال مفت دلے بے رحم والا مسئلہ مالے مفت ہے یہ اور اس کے لیے بھئی آپ کو ضروری ہے کہ لیپ ٹاپ آپ کے ساتھ یہ فون تو فون تو استعمال کیجیے جیب ہے واٹس ایپ اس کا غلط استعمال اخلاقی کی گراوٹ دیکھیے اس میں نوب اللہ ممالک کتنا غلط استعمال اس کا شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کھانا لا رہی ہے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں چیٹنگ چل رہی ہے واٹس ایپ پہ حرام چیٹنگ نعود بلّہ متعلق حرام تعلقات ناجائز تعلقات نعد بلّہ متعلق جی ہو گیا کھانا لا لیے اندر جیب پہ رکھ دیے بیوی کو پتا ہی نہیں ہے اللہ کے یہ اخلاق گراوٹ ہے اسی طریقے سے بھی واٹس ایپ کا غلط استعمال اس سے تصویریں بھیجنا نہ بھیجن اس میں غلط باتیں کرنا جو حرام ہے ایسی باتیں ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے یہ اللہ میرا بچے بچہ اور بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جوان کیا ابھی وہ سن شور کو پتا ہے بابا امی اس کو گفٹ لاتے ہیں ایک فون اینڈرائڈ جس میں واٹس ایپ چلنے چاہیے یہ دو فون ایک عام فون ایک واٹس ایپ کا فون اور اس میں بگاڑ نوبی دیکھ کے بچے بچے نو ایک عجیب ماحول ہے اس کا, اس کا استعمال صحیح ہو تو ٹھیک ہے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں معاشرے میں واٹس ایپ کا بگاڑ اس کے ذریعے کتنی برائی آپ کو پتہ ہے فیس بک کے ذریعے میں ابھی بھی میں طلاق ہوتی ہے واٹس اپ کے ذریعے طلاقیں ہو رہی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں معاشرہ ایپ بگڑتا جا رہا ہے نوجوان غلط راستہ اپنا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک, ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر جو روکتا ہے آرام سے ٹھیک ہے دوسری چیز ہوتا ہے معاشرے کا بھی ڈر ایسی چیز ہے اس سے دونوں ڈر ختم اللہ کا ڈر ہو تو یہ اس کا استعمال غلط نہیں کرے گا آدمی پہلی بات دوسری گھر والوں کا بھی ڈر ہے پتہ ہی نہیں ہے نا کون سہیلی جھوٹ بول دی کس سے چیٹ کر رہی ہو بیٹی سہیلی سے کر رہی ہوں کیا کر رہے ہیں آپ دوست سے چیٹنگ کر رہا ہوں اب وہ تھوڑی دیکھیں گے کس سے لاہور لا یہ بھی بڑی بری طریقے سے اخلاقی گراوٹ نوز نے اسی طریقے سے شراب سگریٹ اخلاقی گراوٹ معاشرے میں کتنے لوگ مسجد آنے سے پہلے مسجد میں جانے سے پہلے نماز سے پہلے پی کر آتے ہیں باہر چمات کا ٹائم ہو رہا چلو جاتا اللہ پر بدبو لے کر نوبل کیا معاشرے میں آپ ہے برائیے ہے بھائی اب پیتے ہیں اچھے لوگ بھی پیتے ہیں بھائی اچھے لوگ پیے تو اچھا آدمی پیتے ہی نہیں تھے پہلی بار یہ اخلاق کی گراوٹ ہے سگریٹ کا آم نوز بلائے نماز میں بدلو نماز کے فارغ ہونے کے بعد روزہ شہری میں سگریٹ پیتا ہے دیکھیے رمضان جلدی جلدی سگریٹ پیتا ہے کیوں ادا کا وقت ہو رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے جو حرام سے شروع حرام پر ختم شہری میں سگریٹ افطار میں سگریٹ کھجور کھاتا ہے آدمی کا سگریٹ پیتا ہے یہ اخلاقی گراوٹ ہے یا نہیں معاشرے میں اسی طریقے سے لواست عالم لواست لڑکا لڑکے کا ناجائز تعلقات ہم سوچے نہیں دوست ہیں لڑکے ہیں آپ آپس میں چھوڑ دو ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے نہیں نظر رکھیں صحیح تربیت کریں لڑکے لڑکے کے لواست جس کو کہتے ہیں لواست یہ بھی معاشرے کی ایک بگاڑ ہے اخلاقی جو پھیلتی جا رہی ہے لڑکوں میں نرود اسی طریقے سے غیبت محفلوں میں مجلسوں میں علما کی غیبت بادشاہ کی غیبت ذمہ داروں کی غیبت اچھے لوگوں کی غیبت ایک رشتے داروں کی غیبت ہم سے بڑے عمر والوں کی غیبت غیبت کا ماحول بھی گرم ہے وہاں معاشرہ جگہ جگہ غیبت. اور ایک مسلمان کی غیبت حرام ہے آپ کو معلوم ہے آئے معلوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مثال دی عقل اللہ میں مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں اگر غیبت عام مسلمان کی نہیں کسی عالم کی مولوی کی داعی کی دین کا کام کرنے والے کی اگر غیبت کی جائے تو یہ خالی مردہ گوشت خانہ نہیں ہے یہ ایسا مردہ گوشت خانہ ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے مسموم لہن زہر ملا ہوا ہے قیمت معاشرے میں عام ہے یہ نہیں بت بیٹھے قیمت مسجد میں غیبت روزے کی حالت میں غیبت معاشرے میں غیبتیں پھیلی ہوئی ہیں نمبر اخلاقی گراوٹ معاشرے اسی طریقے سے کالج کا فساد ہم تعلیم کے نام پر بچوں کو لڑکوں کو اپنے اپنی حلال کمائی کو پسینہ بہا کر ہم نے کمایا ایسے کالجز کا اختیار کرتے ہیں ایسے کالجز میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اختلاط ہے جہاں وہ خطرات کے نعد اللہ نشاور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور غلط ماحول ہے گندا ماحول ہے ایسے کالجز میں جو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں ہم یہاں سے اپنا پیسہ بھیجتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے ہمارا نوجوان لڑکا پڑھ رہا ہے ہماری نوجوان لڑکی پڑھ رہی ہے لیکن وہ کس طریقے سے بگاڑ کا شکار ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے نہ اس کی خبر لیتے ہیں نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں نہ صحیح ان کی تربیت کی جاتی ہے تو یہ بھی معاشرے کا بہت برا بڑا فساد ہے بگاڑ والدین کی نا اخلاقی گراوٹ بچوں میں ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی معاشرے کا خطرناک بگاڑ ہے آپ دیکھیے بچہ نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے اور حج کرتا ہے عمرہ ہے چہرے پر سنت ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے گھر کا اس کے والدین کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہے اس کی زبان اپنے ماں باپ کو لے کر کیسی ہے وہ ماں باپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا ذریعہ بنایا اللہ اخبار پرانی آیات پڑتے جائیے کیا اللہ تبارک نے بچوں کو تعلیم دی ہے واقع اور اللہ یہ پرانی آیات ہیں جو قیامت تک کلاوت کی جائیں گی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ سکول میں ہمارے نوجوان لڑکوں کو یہ آیتیں معلوم ہے نہ یہ آیتوں کا ترجمہ جانتے ہیں نہ ان کو ماں باپ کا حق بتایا یا سکھایا جاتا ان کا رویہ ماں باپ کے ساتھ چھڑکیاں دینا جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بدتمیزی بداخلاقی اونچی آواز سے گفتگو کرنا ان کو ڈانٹنا بھٹکارنا ان پر ظلم کرنا ان کے حقوق کا خیال نہیں کرنا ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ان کی بات اور فرماورداری نہیں کرنا یہ سب معاشرے کا بگاڑ ہے آج بچہ ایم اے ہے, ہے. پتا نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھیے آپ ماں باپانے تکلیف. تکلیف کی گراوٹ نہیں ہے یہ بھی آج معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے بڑوں کا ادب نہیں کرنا اللہ اکبر. اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے اِنَّ مِن اجلال اللہ عز صحیح ہنیس کے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اجلال میں اللہ کے احترام میں اکرام میں اجلال میں یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے اکرام رشی بدل مسلم مسلمان جو بوڑھے ہو چکے ہیں ہم سے بڑے ہیں جن کی داڑیاں اسلام میں پک چکی ہیں وہ عورتیں جو بوڑھی ہیں مسلمان ہیں ہم سے بڑے ہیں عمر میں ان کا ادب ان کا اجلال ان کا اکرام اہمیت حدیث شریف سے لگائی ہے لیکن افسوس کے ساتھ بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے بزرگوں کا ادب وہ ایک طرف کہ بزرگوں کو انہوں نے نرو شرک کرنے لگے کہ اللہ عز و جل کی عبادت میں بزرگ بڑے بڑے بڑے تعظیم کا ڈور ایسا کھولا تعظیم کا دروازہ ایسا کھولا کہ سیدھے شرک میں چلے ایسی کوئی سی تعظیم بھائی کہ اللہ کا حق آپ اس بزرگ کو تعظیم میں بڑے بڑے بڑے وزن دے رہے ہیں ایک طرف وہ برائی ہے اللہ ہدایت دے لوگوں کو آمین دوسری طرف جو شرک سے بچے ہوئے ہیں اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اپنے سے بڑی عمر کا ادب اور احترام ختم ہے یہ معاشرے میں بڑی خطرناک قسم کی برائی ہے جو پھیلتے جا رہی ہے پھیلی ہوئی ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور عورتوں میں جو بگاڑ ہے وہ اپنی جگہ ہے نمبر ایک علم کی کمی جہالت کا آمل عورتوں میں اکثر عورتوں میں مسئلے مسائل جانتی نہیں ہے علم نہیں ہے علم کی بہت زیادہ کمی ہے عورتوں میں پتہ نہیں اس کا اس کا اثر اگر ہم دے گا اس کا سبب اگر ہم غور کریں ان کو تعلیم نہیں دی گئی تربیت نہیں کی گئی ان کی وہ جب بچی تھی ان کو نہیں بتایا گیا وہ جب بڑی ہوئی ان کو علم نہیں دیا گیا ان کو سکول پڑھایا گیا کالج پڑھا دیا گیا یا سکول کے دورانی رشتہ آ شادی کر دی گئی یا کالج پڑھا دیا شادی کر دی جواب بیٹی ایک پیارا رشتہ بہترین بچے کا رشتہ آیا ہے آپ کو جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے ہاتھ میں دے دیا ختم ایک جاہل لڑکی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے بڑی حسین و جمیل ہے بہت اچھی ہے لیکن بہت بری ہے بہت اچھی دیکھنے میں ہے حقیقت میں بہت بری ہے اللہ کو پہچانتی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو جانتی ہے نا دین کا علم اس کے پاس ہے اٹھا کے دے دیے شوہر پریشان اس سے آنے والی اولاد پریشان کیوں جاہل ہے تو جہالت ایک سب سے بڑا مسئلہ اور ناقصات القل ودین اپنی جگہ ہے میں کہہ رہا ہوں علم کی کمی ایک تپکو کی کمی دین کی سمجھ نہیں ہے نوز اللہ ان کے اندر سمجھتی نہیں ہے ہزار مرتبہ احرام کا مسئلہ سمجھو پھر وہی غلطیاں رام تپکو سی دین کی کمی اسی طریقے سے حجاب کو ترک کر حجاب کو ترک کرنا بے پردہ الحمد اللہ علیہ یہ بھی ماحول نہیں فلاں فلاں نے پتا نہیں کسی نے فتوا دے دیا نہیں جائز ہے چہرہ کھلا بھی رکھ سکتی ہیں تو وہ چیزوں بنا یہ سمجھتی ہے کہ حقیقت کیا ہے مسئلے کی حقیقت کیا ہے صحیح راجا قول کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے اور بے بےفردگی جو ہے بہت بھیانک طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے یہ بھی عورتوں میں بگاڑ ہے روز بلّہ نظار اسی طریقے سے اختلاط لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مردوں کے ساتھ بات کرنا مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو پسند ہے روز بلا رہنا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا پسند ہے ان کو ساتھ رہنا روز بلّہ یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے جو پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اب کیا بتاؤں اور ایک بہت بڑی بگاڑ ہے عورتوں میں معاشرے میں جو نظر آتی ہے وہ ہے شوہروں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ شوہر پریشان ہے بہت ساری بیویوں سے کیوں کیونکہ نافرمانی نافرمانی پر نا کوئی بھی بات کا حکم دو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے وہ اس بات پر عمل نہیں کرتی ہے فوراً نافرمانی کرتی ہے بحث کرتی ہے جھگڑا کرتی ہے امی کے گھر جاتی ہے کیا وہ تو واٹس ایپ بھی بتایا تھا چھٹ سے رات میں جو, جو جھگڑا ہو گیا شور سے رات میں ہی میسج چلے گیا صبح ابا گھر کو لینے آ گئے بیٹی کا میسج آیا تھا واٹس ایپ بیٹی نے کیا تھا رات میں کہ آپ کچھ ڈانٹے میری بیٹی کو میں سمجھا بہت اچھا بچہ بلکہ دے دیا آپ نے میری بیٹی کو ڈاٹا پتا نہیں کیا جی کو غریب ہے جو نافرمانی ہے شوہر کی اس کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں. اس کی وجہ سے تلاقے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں بچوں کی زندگی پر ان کی تربیت پر اثر پڑتا ہے بہت سارا بگاڑ اس سے ہو رہا ہے یہ بھی معاشرے کا ایک سب سے بڑا بگاڑ ہے اسی طریقے سے عورتوں کا دعوت کا کام کرنا بغیر علم کے جذبہ ہے کہ میں کام کروں گی میں بھی تقریر کروں گی میں بھی درس دوں گی بھائی ٹھیک ہے اس سے پہلے علم حاصل کرو کیونکہ بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی ہے بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں ہوتا ہے یہ قرآن اور فلاح اللہ پہلے لیے تفقع ہو ہے اس کے بعد ولی ان سے وہ یہاں مسئلہ عورتوں کا یہ لڑکیوں کا ہے نہیں ہم دعوت کا کام کریں گے ہم دعوت کا کام کریں دعوت کا کام کرنے حرام راستہ اپنایا جاتا ہے دعوت کا کام کے دعوت کے نام پر اللہ کی نام حرمانی ہو رہی ہے بھئی یہ دعوت ایک اچھا کام ہے جو علم کی بیس پر تفقتوں کے بعد ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو راہ دعوت کا جو منہج ہے وہ انبیاء کا سلوک ہونا چاہیے انبیاء کے طریقے کار پر دعوت کا کام کیا جائے گا باللہ حرام راستے پر عمل کرتے ہوئے دعوت کا کام نہیں کیا جائے گا جیسے ایک لڑکی دعوت کا کام کرنا چاہ رہی ہے ایک داعث سے اکیلے میں دعوت کے سلسلے کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہے یہ کیسے بھائی لڑکا لڑکی دونوں آپس میں مل سکتے بغیر محرم کے نہیں وہ اس سے ملنا چاہ رہی ہے فلاں سے کیوں ان کے پاس نالج ہے ان کے پاس لاجک ہے نوزہ اس لاجک کو وہ سمجھنا چاہتی ہے لہذا ان سے اس نے موائد لیا اور ٹائم لیا اور جا کر بیٹھ کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ ان سے سمجھنا چاہتی مجھے بتائیے میں لیڈیز میں گرلز میں عورتوں میں کالج میں اپنے معاشرے میں کیسے کام کروں اب وہ ان کو سمجھا رہے دونوں کے بیچ میں کون ہے شاہی خان کبھی سب نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے تنہائی میں ملتا ہے بغیر محرم کے تیسرا کون ہوتا ہے دعوت کا نام لے کر یہ راستہ اپنایا جاتا ہے تو یہ بھی بگاڑ ہے تو اس طریقے سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں معاشرے پر تو اخلاق کی اخلاق کی یہ گراوٹ ہے یا اخلاق کی یہ, یہ بگاڑ میں معاشرے میں نظر آتا ہے تو تین اہم چیزیں ہوں ایک عقیدے کا بگاڑ دوسرا منہج کا تیسرا اخلاقی کی بگاڑ اب کیا کرنا ہے میرے بھائی نوجوانوں کا کردار اس میں بڑا اہم ہے ایک اہم رول ان کو ادا کرنا ہے نوجوان میری بات سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کر دیں گے تو پھر کتاب آئیے میں آپ کو بتاؤں کیا نفات ہے کس طریقے سے ایک نوجوان معاشرے کی اس بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ اس کو دور کرے گا کیسے اس معاشرے کی اصلاح کرے گا سب سے پہلی چیز اپنے اندر جذبہ ہونا چاہیے وہ جا مسلم جاندین یس آپ سلیم یہ کہہ یہ تب اپنے اندر ہونا چاہتی شہر کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے یس یہ یس بتاتا ہے اس کے اندر جذبہ تھا قوم بگڑی ہوئی ہے قوم میں اتباع ختم ہے قوم برائیوں کا شکار ہے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے جو نوجوانوں میں ہوتا ہے یہ جذبہ ایمانی جذبہ کہ میں معاشرے کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ حسبت با حسبت حسب استطاعت جتنی میری استطاعت ہے جتنی میری طاقت ہے جاسل یس آیا کیوں آیا بھائی پیسے لینے آیا کھانے آیا شادی کرنے آیا لڑکی کو پسند کرنے آیا نہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا اوم اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا ہو پہلی چیز دوسری چیز علم جذبہ آ گیا نہیں کام کرنا ہے اب تک بہت ہو گئی جوانی میری پتہ نہیں کدھر چلے گئی اب میں اپنی اور کی اصلاح کروں گا میرے پوچھ آ گیا جذبہ اس جذبے کو علم ضروری ہے علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو دعوت حق کے بجائے باطل کی دی جائے گی تو کی جگہ کی دعوت نہیں دے, دے گا نوجوان غلط صحیح سلف کے منہج کو چھوڑ کر غلط باطل منحج کی دعوت دے دے گا اخلاق کو سدھارنے کی جگہ اخلاق بگاڑ دے گا لڑکی کو دعوت دیتے دیتے لڑکی کو لے کے بھاگ کر کیوں کیونکہ علم نہیں ہے وہاں پر تو پھر جذبے کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے کیوں کیونکہ اصلاح بغیر علم کے نہیں ہو سکتی ہے صالحین نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی تاریخ دے کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس و حسن حسنہ نبی علیہ السلام اسلام کا و... کے پاس السلام کا علم دیا گیا آپ کو وہی کا علم دیا گیا آپ نے وہی کا علم حاصل کیا اپنے قوم کے حالات پر نظر رکھی اور اللہ کے نبی علیہ السلاط اسلام نے اصلاح کا کام کیا دعوت اصلاح کا کام کیا ٹھیک ہے تو ان کے طریقے پر صحابہ جو سلط صالح ہیں ہمارے صحابہ تابین تب تابین تو کہا دلہ آج تک الحمد کام کر ہے اسی منہاج البوا نبی علیہ کے طریقے پر قل سبیلی على مصر آنا تو مانے تب آیا نہیں یہ میرا راستہ نبی سسل کو فرمانے کے لیے کہا گیا آپ ہے ہادی سبیلی یہ میرا راستہ ہے میں کس کی طرف دوا دے رہا ہوں اللہ کی طرف دوا دے رہا ہوں اس میں بھی ایک گپتا ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ کی بیس پر آنا میں ومن اور میری اتباع کرنے والے لہذا اگر نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو وہ اصلاح کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا نہ کہ اپنے طریقے پر ضروری ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا آپ کو کہ اسلح بدلے گی نہیں کیا اصلاح بدلے گا نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو سکھایا تعلیم دی سلف صان ہی نے جس پر عمل کیا اسی طریقے پر اصلاح ہو گیا لہذا علم حاصل کرنا کیسے اب ماحول میں شرک ہے گھر میں شرک ہے میرا نوجوان چاہتا ہے اس کے اندر جذبہ آیا ایمان کا ٹھیک ہے مجھے جو ہے ماں باپ بھی شرک ہے بھائی بہن میں شرک ہے یعنی عقائد کا بگاڑ ہے میری بیوی میرا سسرال پورا شرکیا ہے ایک منہج میں بھی بگاڑ ہے اخلاق میں بھی بگاڑ ہے کیسے کرے گا کس طریقے پر دعوت کیا کفر اور شرک کا فتوا لگائے گا میرے ابا نکل گئے دین سے میرے ابا بھی کافر میرے امی بھی کافر میری بیوی سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا میں ایسے نہیں علم حاصل کرے وہ دیکھے کہ اصلاح کیسے ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو شرک کرتے ہوئے دیکھا دیکھا کیسے داؤ یا ابدی یا ابدی یا ابتی کیسے سمجھایا پڑھیا قرآن اللہ اخبار قرآن نے اسلح کا طریقہ دنیا کو سکھایا کیسے اصلاح کی جائے گی کی؟ کیونکہ سامنے ابا بھی ہو سکتے ہیں جن میں عقیدے میں بگاڑ ہے سامنے بیوی بی بھی ہو سکتی ہے جس میں عقیدے میں بگاڑ ہے سامنے آفس میں کام کرنے والا ساتھی بھی ہو سکتا ہے میرا چھوٹا بھائی بھی ہو سکتا ہے میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے لوگ مدرو بدلتے ہیں مدعو کی حالت کا لحاظ کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بن جمع کرتا بھی وہاں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کیوں نبی اصلاح اسلم نے حضرت مان نے جبر ربی اسلم سے یہ کہا کہ آپ وہاں جائیں گے تو اہل کتاب ملیں گے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس کو دعوت دینی وہ اہل کتاب ہی. کتابی لوگ رسا تو, تو یہاں اس سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ سامنے والا جس کو میں دعوت دے رہا جس کی اصلاح چاہتا ہوں اس کی حالت کو دیکھنا اس کو جاننا یہ کس لیول کا آدمی یہ کون ہے اس کا میٹ سے مجھ سے کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ علم کے بغیر حاصل ہو علم دعوت کا علم مدروکی کی حالت کا علم اور طریقے دعوت کا ہے جو تین چیزیں جو ہے نے آئکوں کی روشنی میں بیٹھ کے اسی طریقے سے علم کے ساتھ تفقو سمجھنا دین کے مزاج کو سمجھنا تفقو بہت ضروری ہے تفقو نہیں ہوگا دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر بچائے اصلاح کے ایک ہوتا ہوگا سدھارنے کی جگہ بگاڑا نوجوان دارنے کے جگہ لوگوں کو بگاڑ دے گا کیوں اس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو کیا کرتا ہے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے خواہش میں دین کی سمجھ نہیں تھی تفقو پھر دین کی کمی تھی جذبہ تھا تفقو نہیں تھا خوارش میں حضرت علی ربیتن کے دور میں جو نکلے بدلنا ہے مہاشرے کو ختم اور نوجوان تھے اور سب حد نوجوان تھے ان کے اندر جذبہ آیا لیکن علم کی اور دین کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کیا سمجھا اصلاح کا طریقہ منکر کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ پر خروج کیا جائے ہٹا دیا جائے بڑے کو ختم کر دو پہلے نولہ علامہ پر کفر کا فتو نوز بلا تو تبکو اور دین بہت ضروری ہے نوجوان ہمارا جذبہ رکھتا ہے لیکن اس کے پاس علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل کر اصلاح کرنا چاہتا ہے اور مساوات کو ادل کا نام دیتا ہے جبکہ مساوات عدل نہیں ہے عدل الگ چیز ہے مساوات الگ چیز ہے مساوات برابری کو کہتے ہیں عدل یہ ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا تو یہ پہلی بنیادی چیز ہے دوسری طریقے سے ہم نوجوان معاشرے کے اسلامی شعور کا پیدا ہونا اسلامی احساس کا پیدا ہونا اپنے اندر لوگوں کے اندر پیدا کرنا بھائی ہم مسلمان وی آر مسلم میں ہم مسلم ہم مسلمان ہیں یہ کیا ہے یہ اسلام کے خلاف اسلامی احساس اسلامی پیلنگ اسلامی شعور یہ ختم ہو چکا ہے نام کے مسلمان رب کام پورے غیر اسلام اسلام ایک طرف اسلام کی دعوت اسلام کا طریقہ اسلام کے آدام اسلام کے اخلاق ایک طرف اور مسلمان آج کا دوسری طرف کیا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر شور ختم ہو چکا ہے تو اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ان دین السلام اللہ کا سچا دین ہمارے پاس ہے ہم اس سچے دین کو ماننے والے ہیں الحمدللہ لہذا ہم اسلام پر عمل کریں گے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اسلامی طریقہ ہوگا اسلامی چہرہ ہوگا اسلامی بیوی ہوگی اسلامی شوہر ہوگا اسلامی باپ اسلامی ماں اسلامی گھر اسلامی کپڑے اسلامی طریقہ اسلامی لالچ ہر چیز اسلامی نبی علیہ السلاق اسلام کے کتاب و سنت کی روشنی ہے اس کے بعد تیسری ضروری چیز نوجوانوں کو چاہیے کہ تقویٰ پیدا کرنا اللہ کا ڈر کیونکہ اس سے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بھی ہم بچا سکتے ہیں اور معاشروں کو معاشرے میں جو لوگ ان بگاڑ کا شکار ہے ان کو بھی ہم بچا سکتے ہیں اتقندہ اللہ, اللہ سے ڈرنا جہاں ہم رہیں اللہ کا ڈر اگر یہ دل میں ہو جائے گا آپ تنہا رہیں گے اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے آپ کی بیوی آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے آپ کا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی توحید پر ایمان قوی ہوگا اسما و صفات پر میرا ربرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سن رہا ہے تو آپ برائی نہیں کریں گے نہ فیس بک پر نہ واٹس اپ پر نہ ٹی وی پر نہ اور طریقے سے کیوں کیونکہ دل میں تقویٰ ہے یہ تقویٰ بہت زیادہ ضروری ہے جس سے آدمی حرام چیزوں سے اشتناف کرے گا اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا یہ تقویٰ پیدا کرنا نوجوان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اور دو کو جو ہے تقویٰ کی دعوت دے حدیث سے ہم پڑھیں نبی علیہ السلام علیہ السلام نے ان سات لوگوں کا ذکر جس حدیث شریف میں کیا ہے جو اللہ عز وجل کے سائر میں ہوں گے اللہ دیکھیے وہ سات لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ ذوالجم کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سایہ کے تحت جو لوگ ہوں گے جن کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ساتھ لوگ ان میں دو کیسے ہیں جو جی موضو سے مقال تھے شاب نشاب عبادت اللہ وہ جوان وہ نوجوان اللہ کے عرش کے تلے ہوگا قیامت کے دن جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اللہ اکبر اور اگے پڑھیے حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا ہوگا ایک ایسا مرد ایک ایسا نوجوان بھی اللہ کے عرش کے تلے ہوگا جس کو ایک خوبصورت بامن صب ایک اچھی پوسٹ والی اچھے مقام اور مرتبے والی نہایت ہی حسین و جمیل عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ڈر دو دو پالیٹیز ہیں عورت کے اندر چاہے برائی کرنے کسی بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں میں برائیاں ہوتی ہیں بڑی عورت ہے بھائی اس نے بلا لیا گھر میں بچے ہوتے بڑ... یہ جو ایمانداری با... با... کے ہے یا منصب جو ہے سے معاشرے میں جو چھپ جاتی ہو برائی یہ شخص اس کے اندر اللہ سر تھا اس نے کہا اخاف اللہ میں سے اللہ سکر تھا اس کی حرام دعوت پر اس نے لبیک کے کہا یہ معاشرے میں آج پیدا ہوگا اگر نوجوان یہ کام کریں گے کہ اللہ کا در دلانا لوگوں کے لئے. اپنے اندر پیدا کرنا لوگوں کے اندر تو اس سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں آپ جاتے عبداللہ نے ایک چرواہے نوجوان کا امتحان لیا جو بکریاں چرا رہا تھا تو عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو میں خریدنا چاہتا ہوں دو دنوں کے بدلے اس نے کہا کہ نہیں یہ میری نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں دیکھیے تکوا لکھنے میں اس کا مالک نہیں ہوں ٹھیک ہے مالک کوئی اور ہے اس کا تو انہوں نے اس کو جان اختبار اس کا لینا چاہے امتیاز کہا ٹھیک ہے تم ایسے کرو مجھے دے دو بیچ دینا مجھے ٹھیک ہے جب مالک آئے گا کفیلا آئے گا اس کا مالک آئے گا تو تم کہہ دینا گھڑیا کھا گئے گھوم گئی بکری اس نے کہا کہ ٹھیک اور تمہیں اور تمہارے مالک کو پتا بھی نہیں چلے گا تو اس نوجوان کے دل میں اللہ کر رکھا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو تو نہیں پتا لیکن اللہ کو تو پتا ہے اللہ تو سن رہا ہے اللہ تو مجھے آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی بات بہت پسند آیا بلا کہنے کا مقصد یہ تخوا ہے جو انسان دوبرے سے روکتا ہے او کفیل کا مال دکان کفیل کی سچ دیا دے دیا سامان کپڑے رکھ کر دیے حساب و کتاب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے یا جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کے مال میں خیال فروض بلّہ اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے بی بیوی شوہر کی نہ فرمانی شوہر بیوی بی کا حقدہ نہیں کرنا تقوی کی کمی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہو ہیں اور یہ تقوی جو ہے عبادات کا اعبدوا ربكم الذي خلقكم تقور من قبلكم لعلكم رقم یہ پھل ہے عبادت کا ہم نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے عمرے کے رہلے ہوتے ہیں کا رہلا ہوتا ہے ماشاءاللہ دینی پروگرام اٹینڈ کرتے سی سنتے قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے تقویٰ کیوں نہیں آ رہا ہے عبادت ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے عبادتوں کا سمرا ہے میرے بھائی پھل اس کا پھل ہے تقویٰ اگر دلوں میں ڈر آ جائے گا ماشاء اللہ خدا سدھر جائے گا اس کو پیدا کرنے کی نوجوانوں کو ضرورت ہے اپنے اندر اب یہ لفظ بولنا اللہ سے ڈرو بیٹے اللہ سے ڈرو اے بیگم اللہ صدر اے شوہر اللہ صدر اے تاجر اللہ صدر اے مالک اللہ صدر اے مملوک اللہ صدر اے رشتے دار اللہ صدر اللہ کا ڈر یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں یہ ختم ہو چکا ہے اسی لیے تدیانتی خیانتیں اور نافرمانیوں کا بازار کرا بین عب اللہ نظارے اسی طریقے سے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جن چیزوں کا اللہ تبارک نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے اور اس کے بدلے باس سامعین ذہن میں رکھیے اللہ تعالی نے حلال چیزیں رکھی زنا حرام ہے شادی حلال ہے سود حرام ہے تجارت حلال ہے عورتوں کو گانوں کو فلموں کو دیکھنا حرام ہے اللہ تعالی کی مخلوق کو دیکھنا جو جائزہ مقبول ہے آسمان زمین اپلائی اندرونے کے مغل کا سمندر کو دیکھیے واٹر فالس کو دیکھیے یہ جو چیزیں اللہ تعالی کی نشانیاں صورت چاند دیکھیے حلال چیزیں ہیں کھانا حرام بھی ہے حلال بھی ہے حرام چیزیں مت کھائیے حلال چیزیں کھائیے پینا سگریٹ شراب حرام ہے دودھ جوس گاوا اچھی دو, اچھی چیزیں جی جی جی جی پانی زمزم چائے پتا نہیں کتنے قسم کی چائے پیجیے الحمد للہ اللہ, اللہ, اللہ زبردست چائے پی پلا لوگ حلال سیدھا جی بھائی سگریٹ حرام ہے بس لیجیے حرام کے مقابلے حلال ہے نا اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں رکھی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں حلال مجھے خواہش ہو رہی ہے میں کیا کروں جنانے کروں لباس کروں تو کیا کرو شادی کر لوں شادی نہیں کر سکتا روزہ رکھ رہے شادی کیوں نہیں کر سکتا ہو معاشرے کا وہ بھی بگاڑ ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اتنا مشکل کر دیا اتنا مشکل کیا آدمی شادی کرنے کے لیے سوچتا ہے زنا کرنے کے لیے نہیں سوچ رہا ہے اس کو اہل باطل زنا کی دعوت دے رہے ہیں ادھر آ جاؤ یہاں ہے تمہارے لیے خواہشیں پوری کر لو ادھر ادھر کا لاب راستے پر جا رہے ہو اس میں بڑے لب بڑا لمبا وشواس ہے اس. اتنا پیسہ اتنا سونا پتا نہیں چہر جو ہے نہیں کیا کیا چیزیں تو میرے بھائی حرام چیزوں سے بچنا کیونکہ حرام کے مقابلے میں حلال موجود ہے حلال کریں حرام نہ کریں کل اللہ کے پاس حساب دینا لگتا زور آدمہ ابراہد نبیر اسلام کے حدیث نبی علیہ السلام برباد قیامت کے دن آدمی اپنا قدم نہیں اٹھائے گا جب تک کہ چار چیزوں کے مطابق اسے سوال نہیں کیا جائے گا اس میں ایک مال ہے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اسی طریقے سے اس میں جوانی کے مطابق بھی پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری حرام چیزوں میں یا حلال چیزوں میں اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں کیونکہ جوانی گزر جاتی ہے وقت روکتا نہیں ہے آج صبح سے پروگرام شروع ہوا ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ختم ہو رہا ہے نا آپ بھی چلیں گے میں بھی چلوں گا وقت گزر جاتا ہے سوال وقت کس چیز میں گزرا اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں حلال میں یا حرام میں وقت تو رکتا نہیں میری جوانی بھی گزرے گی آپ کی جوانی بھی گزرے گی گزرے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بھی کل جوان ہوں گے ان کی جوانی بھی گزرے گی اگر اللہ نے ہم سب کو حیات رکھی سوال یہ ہے حرام میں یا حالات اختیار تو دونوں راستے موجود ہے انجام سے باخبر کر دیا گیا ہے حلال پہ چلو گے فائدہ ہی فائدہ اللہ کی رضا زمین میں امن و امان خوشنودی چہرے پر شاش بشاش دل کا سکون بیماریوں سے بچنا یہ سب حلال راستے کے فائدے ہیں ہرام چیزوں میں پڑیں گے نہ صرف اللہ کی ناراضگی ہوگی اور عاقبت کا برا انجام اپنی جگہ دنیا میں بیماریاں بیماریاں بیماریاں ہوں گی چہرے کا رنگ اڑ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت حساب ہوگا لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ حرام چیزوں سے بچانا اپنے ساتھیوں کو ڈرانا سمجھانا بتانا نہیں حرام ہے نہیں سگریٹ چھوڑو گئی اور اس میں بھی بہرحال صلب کا طریقہ ہے جو شروع میں ہم نے بتا دیا اصلاح کا اسی طریقے سے علم کے بعد دعوت نوجوان بغیر علم کے دعوت نہیں آج کے فتنوں میں سے میں آپ کو بتا دوں ایک عجیب فتنا چند سالوں سے کہیں یا چند مہینوں سے کہیں چند سالوں سے زیادہ صحیح اٹھا ہوا ہے کیا ہے تعارت طارت دارت ویری گڈ بھائی اچھی چیزیں دعوت علم ہے نہیں بغیر علم کے مائک پکڑنے کا شوق بغیر علم ڈگز دینے کا شوق بغیر علم کے تقریر کرنے کا شوق یہ بھی ایک عجیب اتنا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ نہیں بغیر علم کے دعوت نہیں کریں گے ہم علم حاصل کریں گے پھر دعوت دیں گے اور جتنا علم ہوگا اتنا دعوت ماشاءاللہ یہاں جبیل میں علماء کی صحبت میں رہ کر دعوی سنٹر کی روشنی میں بہت سارے متارین ہیں جو کمپنیوں میں جا کر دعوت کا کام کر رہے ہیں علم کے بعد یہ آ کے شروع نہیں ہوگے پہلے کمپنی میں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا یہ مثال ہے چھوٹی سی چیزیں آپ علم حاصل کیجئے پھر دعوت کیجئے اگر بغیر علم کے دعوت دیں گے تو کدھر بنائیں گے حالات کدھر حالات کدھر بگاڑیں گے یا سدھاریں گے اسلحہ ہوگا یا ساتھ ہوگا اور یہی ہو رہا ہے آج کے بچے میں دعوت کا جذبہ ہے لیکن علم کی کمی ہے علماء سے دوری ہے اسی لیے وہ غلط منحج کبھی حسبی بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی اخوانی کبھی پتا نہیں کیا کیا ہے جاتا ہے اپنے گھر سے ماں باپ اس کا اہل حدیث ہے صحیح مسئلہ کے ہیں الحمدللہ لیکن علم کی کمی جذبہ لے کر اس کو بھیجا جاتا ہے جو بیٹے کچھ پوڑ لے کر آ جانا خرچہ جاتا ہے پڑھ لانے کے لیے بھیجا غلط منحج لے کر آ گیا غلط عقیدہ لے کر آ گیا اپنے اندر لے کر آ گیا اور خوارش کا شکار ہو گیا خوارش کے مرچ اس نے اپنا لیا روز یہ کیوں ہے نوجوانوں میں کیونکہ علم اور تفقوں کی کمی اور یہاں یاد رکھیے صحابہ زندہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین باحیات تھے بڑے بڑے کبار صحابہ جب خوارش اٹھے ان کا فتنا ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا علم کی کمی صحابہ سے دوری جو علما تھے صحابہ ان سے دوری صحابہ موجود تھے اب لوگ آ کر سمجھائے بھی موجود. چاہتے تو وہ ان صحابہ سے مستفید ہوتے تھے علم حاصل کرتے تھے اور اپنے منحج کو ٹھیک کرتے تھے اپنے بگاڑ کو سدھارتے تھے لیکن ان لوگوں نے دوری اختیار کی علم سے دور ہو گئے کی صحبت سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے وہ خواہش بن گئے لہٰذا آج کا نوجوان اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے دعوت کا مجھے کام کرنا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے بھائی مبارک ہو آپ کو یہ جذبہ لیکن اس جذبے کے لیے علم ضروری ہے اور علماء کی صحبت ضروری ہے علماء کی صحبت بھی ہوگی آپ پریشان ہو جائیں گے آپ طرح راستہ اپنا لے کے آپ کا منہج بگڑ جائے گا اور نور بلّہ عقیدہ بھی بگڑ جائے گا لہذا اہل علم کی صحبت بہت زیادہ ضروری ہے اسی طریقے سے نوجوانوں میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اول و عمل میں مطابقت جو بولے اس پر عمل بھی کرے اللہ نے فرمائی میں تو بولوں سے فہرو کیا بولو اختراہ بولو مالا سے پہلو اے وہاں ایمان اللہ ہو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم بولو اور عمل نہ کرو اگر میں بولوں اور عمل نہ کرو اگر ہم بولے اور عمل نہ کریں ہم تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا میں بولو نماش پڑھو نماش پڑھو میں خوش ہو رہا ہوں میں بول رہا ہوں اور سگریٹ نہیں پینا میں چھپکے سے پی رہا ہوں اور عمل میں تداد نہیں ہونا چاہیے اصلاح کا کام کرو نوجوانوں ضرورت ہے آج تمہاری لیکن اس بات کا خیال رکھنا جو بولو اس پر عمل بھی کرنا تاکہ ہماری بات کا اثر ہو اور لوگ جو ہے عمل کریں تو بولے کہ بولو اللہ وعملو. اسی طریقے سے معاذ سامنے کا آخری چیز نوجوانوں کے سلسلے میں لڑکوں کے وہ ہے محاسب نفس اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور اس سلسلے میں اللہ بھائی قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑی پیاری بات بڑا پیارا طریقہ محاسبے کا انہوں نے بیان کیا ہے کیا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب تم بستر پر جاؤ سب سے اچھا وقت اپنے نفس کے محاسبے کا یہ ہوتا ہے نفس کا محاسبہ کیوں کیونکہ دنیاوی مشاغل دنیاوی مصروفیات سے خالی ہو جاتے ہو اب کیا کرنا ہے سونا ہے بس بستر پر جائیں گے نا تو کھانا ہو گیا ہو گیا کام ہو گیا ہو گیا ڈیوٹی ختم ختم اب کیا کرنا ہے سونا بس ایم ٹو سلپ صرف سونا تو اللہ کئی رحم کو لا رکھے ہیں ذہن خالی ہوتا ہے تو نفس کے محافے کا بہترین وقت ہے کیسے محافہ کرو تم بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو دیکھو تم نے صبح سے اس وقت تک کیا اچھا کام یا برا کام اگر اچھا کام کیا ہے تو ایسی صورت میں تم اللہ کا شکر ادا کرو جیسے اچھا کام فجر جماعت کے ساتھ ظہر ہاں جماعت کے عصر مغرب جو عشا اور قرآن کی تلاوت بھی روزہ خاج علم حاصل کیا اہل علم کی مدد کیا اہل علم سے مستفید ہوا وغیرہ وغیرہ ہاں آب ابا کو فون کیے امی کو فون کیے بیوی بی کی ضروریات کا خیال رکھ لیا بیوی بی کی ضروریات پوری کر لی یا بیوی بی محاسبہ کر رہی ہے تو وہ میں نے شوہر کی تعداد کی جو ان لوگ جو انو تھے وہ کری دی انہوں نے جو جو کہا میں نے کیا اچھا کام کیا اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ نے جیسے آج توفیق دی ہے ایسے آگے بھی توفید دیا اللہ سو جاؤ اللہ حمرت فرماتے اگر مر جاؤ گے تو خیر پر مر گئے اچھی موت ہوئی ہے نہیں ہوئی اچھی موت اگر الٹ گئے زندہ صبح تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور موقع دے رہا ہے زندگی کا نیک عمل کرنے کے لیے اس کے برخلاف اگر ہم اپنا نفس کا محاسبہ سوتے وقت کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ صبح سے اب تک برائیاں ہوئی ہیں ہم میں آج جماج ٹوٹ گئی وہ دوست کے ساتھ سگریٹ پی لیے وہ بیگم کی بات سن کے فلم دیکھ لیے یا بی نے نے شوہر نے مجھ سے زبردستی کہا سیڑھی ڈالو میں فلم دیکھ لیا اگر برائیاں ہوئی ہیں تو نفس کا محاسبہ کیسے ہوگا کہ توبہ کر لو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو سونے سے پہلے توبہ کر اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ مجھ سے برائی ہو گئی غلطی ہو گئی اللہ استغفر استغفر استغفر اللہ اللہ اللہ مر جاؤ گے سو گئے اگر سوئی گئے مر گئے تو توبہ پر موت ہوئی جو اچھی موت ہے اگر اڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سفا زندگی کا دیا ہے اس کو کالا مت کرنا بنا یہ محاسبہ کا زبردست طریقہ اللہ بھائی قیم رحمان میں آنفر والے ہمیں چاہیے کس طرح توجہ تھے آخری بات اپنی لڑکیوں سے متعلق ہے نوجوان لڑکیاں کیا یہ ان کا بھی کردار ہے جی ہاں اللہ کے نبی علیہ اسلامی عورت جی ہاں بھی ذمہ دار ہے لڑکی بھی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اپنی ذمہ داری کے متعلق کے دن سوال کیا جائے گا نوجوان لڑکے اس میں پیچھے نہیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اس معاشرہ کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں تقریباً ان کے اندر بھی ہے آنی چاہیے کہ معاشرے میں نگار تو ہم نے بتا دیا تین قسم کا جو عقائد اور منہج اور اخلاقی نگار اب طریقہ کار جو ہم نے نوجوان لڑکوں کے لیے بیان کیا ہے وہی ان کے لیے بھی ہے ان کو سمجھنا علماء کی صحبت صحبت سے اراض علماء سے جو ہے اسلامی حدود میں رہ کر جو ہے مشورے لینا اور اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا کام کا مطلب یہ نہیں اصلاح کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کی اصلاح کیجیے نہیں خط اللہ ہم اس پتا آپ جتنا اللہ سے ڈرتے جتنی استطاعت اتنا ڈرو اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہو تو گھر کو ٹھیک کر دو نوجوان لڑکی اگر جس کی شادی ہو چکی ہے یا شادی نہیں ہوئی ہے اپنے ماں کو اپنے گھر کو دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں عقائد میں بگاڑ منہج میں بگاڑ ہے اخلاقی گراوٹیں ہیں تو اپنے گھر کو ٹھیک کرے قرآن و عزیز کی روشنی پر صحابہ کے نقش قدم پر صلاح صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ کام کرے حوض بلّہ اور یہاں ان تمام چیزوں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے اپنی ذات کو مشہور کرنا مقصود نہ ہو اسلام میں ذات ہاں؟ نفس یہ نہیں خود خود نمائند اس کو میں کہتے ہیں نہیں اخلاص اخلاق لاس کا کام کیا جائے دعا دعا نہیں کہ لڑکی کام کر رہی ہے تو وہ چاہے اس کا نام ہو لوگ چرچے کریں اس کی سیڑھی آنٹوں میں پھیلے نہیں اس گھر سے کام نہ کیا جائے بلکہ اس گھر سے کام کیا جائے کہ میرا رب خوش ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے آدھا نوجوان لڑکی کام کر سکتی ہے وہ اگر اپنے آپ کو سدھار لے اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی راہ ہے جس سے وہ ان شاء رب کو خوش کر سکتی ہے اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں چاہیے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے بغیر اس کے کا کام نہیں ہوگا کیونکہ صرف جذبہ لڑکی میں ہوگا اگر علم نہیں ہوگا تفقو نہیں ہوگی اور آ, صحابہ کا منہج اس کو نہیں معلوم ہوگا امبیا کا اسلوب وہ نہیں جانتی ہوگی تو وہ پھر کام نہیں کر سکتی ہے اور کام میں نے جیسے کا کام بڑا کام نہیں ہے جو آپ کر سکتی ہے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتی ہے ٹھیک کر لیجیے اپنی سہیلیاں ہیں کچھ جو بھی تعلقات جن لوگوں سے ہیں سہیلیاں عورتیں ہیں ان تک دروس علم دروس پہنچانا صحیح باتیں بتانا ان کے اندر جو بگاڑ آپ دیکھ رہی ہیں اس کو بہتر طریقے سے وقت کے ساتھ ان کی اصلاح کریں گے کامیابی نہ آپ کے لیے بس اب اللہ کیونکہ بچے جو ہے ماں کی گود پہنا مدرسہ چکا اور جتنے بڑے بڑے امبیا ہے دیکھیے آپ اور کی جموس ان کی پرورش کس نے کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسماعیل حاجر نے کی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام اور کیجیے کی انبیاء کی زندگیوں پر ان کو سدھارا کس نے ان کو ان کی اصلاح کس نے کی اسی طریقے سے وہ حدیث جو نبی علیہ السلاح السلام علیہ میں بیان فرمایا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے ہیں نا اس میں کیا ہے نیک بچہ جو دعا کرے بچے کو نیک بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے کیونکہ بچہ جو ہے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ ماں ایک عورت ہے جو لڑکی تھی آج ماں ہے لہذا اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ وہ اصلاح کرے اپنے بچے میں صلاح نیکی کا جذبہ تقوی کا جذبہ پیدا کرے تو انشاءاللہ وہ بچہ ولد صالح ہو جائے گا اور اپنی امی کے لیے اپنے ابا کے لیے دعا کرے گا جس کا فائدہ ان کو مرنے کے بعد بھی ہوگا اس طریقے سے میرے محترم سامعین میری بات ختم ہو رہی ہے میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں شہروں سے بھی تھکاوٹ ظاہر ہو رہی ہے تھکاوٹ ختم لاسٹ مسئلہ آخری بتا دو وہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے صحیح ہے کہ کوئی انکار کرتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں معاشرہ بگڑا ہوا عجیب عجیب مسئلہ بہت اس کی اصلاح ضروری ہے اس میں سب سے اہم رول ادا کر سکتے نوجوان تو نوجوان آگے بڑھے کام کرے لیکن صحیح راہ پر صحیح پلیٹفارم پر صحیح طریقے پر کام کرے کام نہیں کریں گے غرف چبیاں سب ڈوب جائیں گے وہ کشتی جس میں لوگوں نے سوراخ کرنے کی کوشش کی معلوم ہے نا وہ آپ کیا لہٰذا آج امت ڈوب رہی ہے امت میں بگاڑ ہے امت پریشان ہے اس کو ضرورت ہے اسلحہ کی روایت کی جو آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں لہذا علماء کی صحبت اختیار کیجئے علم حاصل کیجئے دین کو سمجھیے انبیاء کے طریقے کو سمجھیے جذبے کو علم, کا علم کے ساتھ جوڑیے اور کام کیجئے اللہ تبارک کو تعالیٰ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کام کرتے رہنا ہمارا کام ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو نوجوان لڑکیوں کو نوجوان لڑکوں کو بڑوں کو عورتوں کو سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شرے کی بگڑتی ہوئی حالات کی طرف خاص توجہ دے اور کام کریں اپنے آپ کو سدھار لیں قوم کی فکر کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے اللہ تعالی مجھے ان باتوں پر خود اور آپ کو تمام ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بالخصوص نوجوان طبقے کو اللہ تعالی توفیق دے کے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالی ہم سے کام لے لے وہ کام جو تجھ کو پسند ہے اور اللہ تعالی صحیح دین پر صحیح منہج پر ہماری موت ہو جائے آمر وہ آخر آوانا الحمد للہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ رکھیے رکیے حاضری کرو پر ہے آپ تھوڑی